أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى, حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا غف <تصفيق> اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے اور جن لونڈیوں یا غلاموں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں مکاتبت کرنا مطلب آزادی کی تحریر لکھانا چاہیے آزادی کی تحریر لکھانا چاہیں اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو ان سے مکاتبت کر لو اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات اور ان لوگوں کے کچھ حالات و واقعات بھی جو تم سے پہلے گزر چکے اور متقین کے لیے نصیحت نازل کی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حدیث میں پاک دامنی کے لیے جب تک شادی کی ستات حاصل نہ ہو جائے نفلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے بحوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر انیس سو پانچ اور صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ سو پھر مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے ادا کر دوں گا تو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا بھلائی نظر آنے کا مطلب ہے اس کے صدق و امانت پر تمہیں یقین ہو یا کسی صنعت و حرفت سے وہ آگاہی رکھتا ہو تاکہ وہ محنت کر کے کمائی اور رقم ادا کر دے اسلام نے چونکہ زیادہ سے زیادہ غلامی کی حوصلہ شکنی کی پالیسی اپنائی ہے اس لیے یہاں بھی مالکوں کو تاکید کی گئی کہ مخاطبت کے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ کرنے میں تعمل نہ کرو بشرط کہ تمہیں ان کے اندر ایسی بات معلوم ہو کہ جس سے تمہاری رقم کی ادائیگی بھی ممکن ہو بعض الما کے نزدیک کی امر وجوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لیے ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو معاہدہ کیا ہے اور اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے تاکہ معاہدے کے مطابق وہ رقم ادا کر دے تو تم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف سور توبہ آیت نمبر ساٹھ میں بیان فرمائے ہیں ان میں ایک وفر رقاب بھی ہے جس کے معنی ہے گردن آزاد کرانے میں یعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے پھر زمانے جاہلیت میں لوگ محض دنیوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے چنانچہ خواہی نخواہی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے چنانچہ خواہی نخواہی انہیں یہ داغِ ذلت برداشت کرنا پڑتا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا اردنا غالب احوال کے اعتبار سے ہے ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پسند کریں تو پھر تم ان سے یہ کام کروا لیا کرو بلکہ حکم دینے کا یہ مقصود ہے کہ لوڈیوں سے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے یہ کام مت کراؤ یا کرواؤ اس لیے کہ اس طرح کی کمائی ہی حرام ہے جس طرح کے حدیث میں ہے نہلبی و مہر البغی و حلوم الکین بوالے صحیح مسلم حدیث نمبر پندرہ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت فاحشہ کی کمائی اور کاہن کی شیرینی سے منع فرمایا ہے پھر یعنی جن لونڈیوں سے جبرن یہ بے حیائی کا کام کروایا جائے گا تو گناہ گار مالک ہوگا یعنی جبر کرنے والا نہ کہ لونڈی جو مجبور ہے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے میری امت سے خطا نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں معاف ہیں بہ حوالے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2043 پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نور السموات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب در ينقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ <عَلِيمٌ> اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو چراغ ایک شیشے کی کندیل میں ہو شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرکی ہو نہ گربی یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو وہ نور اعلیٰ نور ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے فی فیبن اللہ فی ہے بال یہ چراغ اور قندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور وہاں اور وہ وہاں صبح و شام اس کی تصبیح کرتے ہیں رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف <تصفح> یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی پس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے اس کی کتاب نور ہے جس کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر گیارہ سو بیس و صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو سات سو انتر پس اللہ اس کی ذات نور ہے اس کا حجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور مانوی نور کا خالق اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے بحال عیسرت ففاثیر پھر یعنی جس طرح ایک تاک میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی کندیل میں ہو اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ مطلب دیا سلائی دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو یوں یہ ساری روشنیاں ایک تاک میں مجتمع ہو گئیں اور وہ بکائے نور بن گیا اسی طرح اللہ کے نازل کردہ دلائل البراہین کی حیثیت ہے کہ وہ واضح بھی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر بھی یعنی نور و نور جو مشرقی ہے نہ مغربی کا مطلب ہے وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحرا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت ہی نہیں پڑتی بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے اور ایسے درخت کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے اور مراد اس سے زیتون کا درخت ہے جس کا پھل اور تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور چراغ میں تیل کے طور پر بھی پھر نور سے مراد ایمان و اسلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے جس سے دین و دنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں پھر جس طرح اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی جس میں اس نے ایمان کو اپنے مومن بندے کے دل میں اس کی اس کے راسخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کا علم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں پھر جب اللہ تعالی نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان و ہدایت اور علم ہے اس کو ایک ایسے اس کو ایسے چراغ سے تشویش دی جو شیشے کی کندیل میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ قندیلیں ایسی گھروں میں ہیں ایسی ایسے گھروں میں ہیں جن کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے مراد مسجدیں ہیں جو اللہ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں بلندی سے مراد محض سنگ و خشت کی بلندی نہیں ہے بلکہ اس میں مسجدوں کو گندگی لغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالی شان اور فلک بوس بنا دینا مطلوب نہیں ہے بلکہ حدیث میں مسجدوں کو زر نگار اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایک حدیث میں تو اسے قرب قیامت کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے بہوالے سنن ابی داود حدیث نمبر چار سو انچاس علاوہ ازی جس طرح مسجدوں میں تجارت و کاروبار اور شور و شغب ممنوع ہے کیونکہ مسجد کے اصل مقصد عبادت کے منافی ہے اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کو مدد کے لیے پکارا جائے وَأَنَّ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ <أَحَدًا> جن آیت 18 مسجدیں اللہ کے لیے ہیں بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو پھر تصبیح سے مراد نماز ہے الاصول اصول کی جمع ہے بیمانہ شام یعنی اہل ایمان جن کے دل ایمان و ہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں صبح و شام مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں پھر اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگرچہ عورتوں کا مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا جائز ہے بشرط یہ کہ وہ نہایت سادہ لباس میں بغیر خوشبو لگائے اور با پردہ جائیں جس طرح کے عہد رسالتیں جس طرح کہ عہد رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے بحالے سنن ابی داود حدیث نمبر پانچ سو ستر و مسند احمد چھٹی جلد سفر نمبر دو سو ستانوے اور تین سو ایک پھر یعنی شدت فضا اور ہولناکی کی وجہ سے جس طرح دوسرے مقام پر ہے سورہ مومن آیت نمبر ان کو قیامت والے دن سے ڈراؤ جس دن دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم سے بھرے ہوئے ابتداء دلوں کی یہ کیفیت سب کی ہی ہوگی مومن کی بھی اور کافر کی بھی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں واللہ یرجق من یشاء بغیر حساب وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعتی احسبو الظمان ماء حَتَّىٰ اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابَ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں ریت کی طرح ہیں پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا رہا حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا پھر اللہ نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے او ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہے جسے ایک موج ڈھاپتی ہو اس کے اوپر ایک اور موج ہو اس کے اوپر بادل ہو غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور نہیں سو کلو تسبی ہے اللہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تصبیح کرتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی ہر ایک نے اپنی نماز مطلب عبادت اور اپنی تصبیح جان لی ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اب چلتے نایات کی تفسیر کے طرف قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اضعاف مضاعف کئی کئی گنا کی صورت میں دیا جائے گا اور بہت سوں کو بے حساب ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع و تلجز ہوگا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا پھر اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر و مشرق نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں جیسے صدقہ و خیرات، سلا رحمی بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ سراب اس چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں شراب اس چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے پانی نظر آتی ہے سرابن کے معنی ہی چلنے کے ہیں وہ ریت چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے کی آتون قعین یا کی جمع ہے زمین کا نشیبی حصہ جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے یا چٹیل میدان یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ حالانكہ وہ ریت ہی ہوتی ہے اسی طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے ان کا کوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا ہاں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کو گھات میں اپنا منتظر پائے گا جہاں وہ اس کے عملوں کا پورا پورا حساب چکائے گا پھر یہ دوسری مثال ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہے یعنی انہیں سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے یا گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی اور یہ اس کی اور یہ اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کافر ساری زندگی گہرا رہتا ہے کفر و ضلالت کی اندھیری اعمال و عقائد مشرکانہ کی اندھیری اور رب سے اور اس کے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری یہ اندھیریاں اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا پھر یعنی دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے پھر خوفیتن کے معنی ہیں بقاطین اور اس کا مفول اجنہتھا محظوف ہے اپنے پر پھیلائے ہوئے منفیت والارض میں پرندے بھی شامل تھے لیکن یہاں ان کا ذکر الگ سے کیا اس لیے کہ پرندے تمام حیوانات میں ایک نہایت ممتاز مخلوق ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ سے آسمان و زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یا کرتی ہے یہ مخلوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے پھرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے پھر یعنی اللہ نے ہر مخلوق کو یہ علم الہام و القاع کیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کس طرح کرے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخت و اتفاق کی بات نہیں بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا تسبیح کرنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا ایک منظر ہے یا مظہر ہے جس طرح ان کی تخلیق اللہ کی ایک سنعت بدی ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں پھر یعنی اہل زمین و اہل آسمان جس طرح اللہ کی اطاعت اور اس کی تسبیح کرتے ہیں سب اس کے علم میں ہے یہ گویا انسانوں اور جنوں کو تبدیل ہے کہ تمہیں اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے تو تمہیں تو دوسری مخلوقات سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے دیگر مخلوقات تو تصبیح الہی میں مصروف ہیں لیکن شعور اور ارادے سے بہرا ور مخلوق اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرتی ہے جس پر یقیناً وہ اللہ کی گرفت کے یا گرفت کی مستحق ہوگی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يشاء وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يشاء يَذْهَبُ <بِالأبصار> کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے پھر انہیں پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان میں سے مینا نکلتا ہے اور وہ اس آسمان کے اندر اور وہ اس آسمان کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے پھر وہ انہیں اس پر پہنچ پہنچاتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے بلا شبہ ان نشانیوں میں اہل نظر کے لیے سامان عبرت ہے اللہ خلق کل فمن شیا بک فمن شیا بک ومن شیا رئینی ومن على شیاب یخل اللہ اور اللہ نے زمین پر چلنے پھرنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے لَقَدْ أَنزَلَّا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی اور اللہ جسے چاہے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف پس وہی اصل حاکم ہے جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں اور وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا پھر اس کا ایک مطلب تو یہی ہے جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے کہ آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے وہ اولے برساتا ہے بحال تفسیر بنی کثیر دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ السمائی بلندی کے معنی میں ہے اور جبالین, کے معنی میں اور جبالین کے معنی ہے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں جیسے یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش ہی نہیں برساتا بلکہ بلندیوں سے جب چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی نازل فرماتا ہے بہوالے تفسیر فتح القدیر یا پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادلوں سے اولے برساتا ہے پھر یعنی وہ اولے اور بارش بطور رحمت جنہیں چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ یا باری مطلب اولے کے عذاب سے جسے چاہتا ہے دوچار کر دیتا ہے جس سے ان کی فصلیں تباہ اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں اور جن پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچا لیتا ہے پھر یعنی بادلوں میں چمکنے والی بجلی جو عام طور پر بارش کی نوید جاں فضا ہوتی ہے اس میں اتنی شدت کی چمک ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی بسارت لے جانے کے قریب ہو جاتی ہے یہ بھی اس کی سنائی کا ایک نمونہ ہے پھر یعنی کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی اور کبھی اس کے برعکس یا کبھی دن کی روشنی کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے پھر جس طرح سانپ مچھلی اور دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں پھر جیسے انسان اور پرند ہیں پھر جیسے تمام چوپائے اور دیگر حیوانات ہیں پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں جیسے کیکڑا مکڑی اور بہت سے اور بہت سے زمینی کیڑے پھر آیات مبینات سے مراد قرآن کریم ہے آیات مبینات سے مراد قرآن کریم ہے جس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین و اخلاق سے ہے جس پر اس کی فلاح و سعادت کا انحصار ہے میں فروختوں نے فیل کی تیویمی سورہ سر انعام آیت نمبر اٹھتیس ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان میں کوتاہی نہیں کی جسے ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرما دیتا ہے جس سے اس کے لیے ہدایت کا رستہ کھل جاتا ہے سرات مستقیم سے مراد یہی ہدایت کا رستہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں اسے اختیار کر کے انسان اپنی منزل مقصود مطلب جنت تک پہنچ جاتا ہے